گیا ٹھیک آواز مناسب بگا بگا ایک, بگا ایک اعلان, اعلان سے بات فرمائیں روزنامہ, امت روزنامہ محمد کراچی حیدرآباد روزنامہ محمد کراچی اور حیدرآباد جمعرات بیس دسمبر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 وہ جنسی خواہش پوری, پوری کرنے پوری میں, میں ناکام ہو جاتا, جاتا ہے یہ دو کامات کام مجھے, مجھے, مجھے, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جی جی جی کی خارج کر دی ہوگی دیارباد میں حکومت کا مسئلہ ہے عالمی مسئلہ ہے تمام حکومتیں لانسی مل کر مسلمانوں کی خصوصا نسل خوشی کر رہے ہیں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 اس کا جواب نہیں دے سکتے دیکھتے اس کا جواب نہیں بن سکا ان سے میں سوچتا تھا کہ ہمارے حضرت صاحب اتنا غضبناک کیوں ہو جاتے ہیں اور پولو کے خلاف آپ ذرہ برابر لچک پیدا نہیں کرتے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 اگر لکھا ہوا ہے تو پھر تم مجرم ہو ہو تمہارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے کیا بولو کیا زبان کیا وقت ہوا ہے دیکھنا ذرا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 اس کو خیالاً اللہ اللہ نفس خیالات نفس کے خیالات کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جس طرف جی جا رہے ہیں چلے جائیں, جائیں, جائیں, جائیں نہ جو نا خیال ادھر ادھر ہونے لگے تو پھر, پھر, پھر, پھر کوشش کر کے اس کو پھر نماز کی طرف پھیر لینا حضوری کا کہ کی حضوری حاصل ہو جائے حضوری قلب کے ساتھ نماز حاصل ہو اور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 گنا کو معاف کر دینا گنا کو دھو ڈالنا یہ خود ایک ثواب ہے کیونکہ سواب کا مانا ہوتا ہے نیکی کی جزا اور بدلا سواب کا مانا کیا ہوتا ہے شریعت میں اسلام میں تو گناوں کو بٹھا دینا یہ بھی تو لے کی جزا ہے ایک لےکی کی جزا کی ایک صورت ہے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 بشرافی کے بلکوں کے فرمان مو کو دیکھا جائے, جائے بشرافی بشر سرکار آفی کے آفی آفی آفی فرمان کو دیکھا جائے تو پھر تو ہمارا بیڑا غلط ہوگا لیکن چلو ہم ہاں جی اللہ تعالیٰ آل آل سے معافی مانگتے ہیں بشرافی کے تو فیلی معافی مانتے ہیں یا اللہ وہ نماز تو ہم پڑھ نہیں سکتے ہاں جی تو ہماری جو فکہ نے لکھی ہے ہم سورتم جو نماز پڑھتے ہیں ہاں جی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 اور فرمایا لے وائف کا لے وائف کا آگے کا حق تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے اللہ اللہ تو جو جو حقوق ہیں اللہ رسول کے پھر حقوق ہیں تو جو جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کو صحیح طرح پورا ادا کرنا یہ بڑے کامل بندے کا کام ہے کہ نہیں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 رحمان ال شو نلنا تو بہجا نکال السلامہ اللہ فرماتا ہے رحمان, رحمان کے بندے زمین, زمین پر, پر, پر ہمیشہ کمزوری کے ساتھ چلتے دل دل دل ہیں دل اللہ، دل اللہ. کیا, کیا مطلب طاقت کرتی ہو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 دوائی, دوائی چھوڑے گا دوست نہیں جائے گا حکم چھوڑے گا دوست ہی بن جائے پاس پاس گا دوائی چھوڑ کر بھی تقدیر الہی سے شفا ہو سکتی ہے لیکن احکام استفا کو چھوڑ کر کہے میں اللہ تعالی کی جنت حاصل کروں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 ان سے نقل کیا اس بات کو رئی سلف والمحدثین والمتکلمین فی تین ہی امام احمد ریوا بریلوی کے دماغ والد گراوی والد گرامی مولانا نقی علی خان نقی علی نقی علی کیا نام ہے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 کسی بات کے اندر, کی اندر, کی اندر کسی, کسی کا محتاج, محتاج نہیں کسی چیز کے اندر کسی کا تا محتاج نہ ہونا جی یہ سپتے دو سپتے جس کو اسی کو وجو کہتے ہیں اسی کو استقلال دارتی کہتے ہیں اسی کو بے نیاز کہتے ہیں بے نیاز بے نیاز صرف رب اللہ اللہ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 آگے کیا آگے ہے سونل ہاں توجہ بھائی پہلے بیان فرماتا ہے ذرا یہ آئیے مبارک پڑھو بھائی شروع سے پڑھو دیکھو خلا لکایت ایسی صداقت کہاں ہو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 مند ہوتا ہے پھر را من را من را۔ را اس مند سے ہڈیاں بنانا شروع ہڈیاں بنا rolling... توجہ بھی آگے کیا پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا چڑھا رہا چڑھا دیا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 وہ ایک عجیب نور ہے اور نور کا معنی روشنی نہیں کرنا دیر میں رکھنا نور کمانا روشنی نہیں کرنا اللہ تعالی نور ہے اس کو نور کہنا ہے بس چمک اور روشنی کے معنی میں نہیں کرنا اللہ تعالی کو نور کہنا ہے اور حقیقت میں وہ وہی نور ہے کوئی چیز حقیقت میں نور نہیں ہے یہ نور کیے کے آگے باہر ہے لوگ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 لیکن جو, جو کامل بلی وہ دینا اللہ ان کا ہمیشہ دل کا خیال, دل دل خیال اسی مالک, مالک کی طرف رہتا ہے چاہے خوشی دل ہو چاہے کمی ہو جو حال ہو اس کا دل کا حال نہ بدلے پھر بلی بلی بدلے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 ماننا اے دسرا ماننا یہ کیا گیا جا جی امام اب نے تو نقل کیا کہ بندہ اللہ سونے کا تکوا تکوا کرے تکوا مانا اللہ تعالی ڈر نہ فرمانی تو بچا رہنا یہ تکوے کا مانا سمجھ آ گئی نہیں ہاں سمجھا گیا تکوا تکیا اند فرق ہے تکوے کا مانا پرہیزگاری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 जिन्हू लीडर आने लीडर नीडर लीडर शैतान हम लीडर, लीडर, लीडर जिन्ने भी उठे ने जी चार दिन उन्होंने बड़ी तारीफ इधरों ओरों तो चौ दिन तू बाद बेडे तारीफ करने आने खिटे में पर ना विकाउ इही